إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد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 ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال حميد مجيد اج ہماری قران کلاس نمبر ایٹی سکسورت الماعدہ میں اس مقام پر پہنچی ہے یعنی آیت نمبر سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری جس کے کانٹیکس میں ان اللہ تعالی آج ہم رزق حلال کی اہمیت اور پھر اس کی اپوزٹ چیز یعنی رزق حرام فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور پھر انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ ہماری یہ گفتگو اہل پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گی رزق حرام فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس ٹاپک کے تحت انشاءاللہ اللہ تو آج کی گفتگو دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے پورشن نمبر 1 میں ہم انشاءاللہ تعالی رزق حرام کی مذمت اور اس کے انجام سے متعلق قرآن و سنت یعنی صحیح احادیث کے دلائل انشاءاللہ سننے کی سہادت حاصل کریں گے سنت وہی ہوگی جو صحیح احادیث کے ساتھ ڈرائیوڈ ہوگی پھر پورشن نمبر ٹو کے اندر ہم حرام خوری کی اصل وجہ یعنی دنیا پرستی اور اس کا سب سے بڑا مذہب اس کا جو ایپیکس ہے وہ ہے مال کی محبت بے جا محبت اس کو انشاءاللہ اللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں ڈسکس کریں گے کہ اس کا انجام کیا ہے اور اس کا شری علاج کیا ہے کیونکہ اصل مقصد تو اس گفتگو کا یہ ہے کہ آج سے پہلے اگر ہمارے اندر یہ روحانی بیماری موجود ہے تو ہم اس بیماری کی اصلاح کریں اور بھائیو ایک بات میں شروع میں کر دوں کہ میں نے قرآن پاک کی سٹڈی کے بعد یہ رزلٹ نکالا ہے کہ قرآن پاک اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ قرآن پاک کن دو چیزوں پہ سب سے زیادہ زور دیتا ہے بلکہ پورے قرآن کا تانا بانا اس کے گرد ہے تو اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے وہ عقیدہ توخیر ہے اور شرک کی مذمت مزمت در مزمت در مزمت اور شرک کے بعد آمال میں سے جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ احفسائز کیا گیا ہے قرآن پاک میں وہ دنیا پرستی اور فتنہ مال کی محبت اس کو کنڈیم کیا گیا یعنی یہ دو چیزوں کے گرد پورا قرآن چلتا ہے چاہے انبیاء پر ایمان لانا ہو انبیاء بھی کیا کرتے ہیں تزکیے نفس کرتے ہیں کتابوں پر ایمان لانا ہو کتابیں بھی انسان کا تزکیا کرتی ہیں اور توحید کے راستے میں چند بڑی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ دنیا پرستی اور مال کی بے جا محبت ہے اس لیے یہ بہت اہم ٹاپک ہے مجھے بڑے عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس ٹاپک کو ریکارڈ کروایا جائے کیونکہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہاتھ ڈالنے کی ابیلٹی رکھتے ہیں وہ خود حرام فوری کر رہے ہوتے ہیں یعنی میرا مراد جو ہے وہ علماء کا طبقہ ہے وہ آج آپ حیران ہوں گے کہ قرآن پاک میں جو حرام خوری پر آیات ہے وہ ہے ہی پرٹیکولر علماء کے بارے میں ہے. کہ وہ حرام حرامخور ہے تو اس سلسلے میں آپ کو ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے جس پر قرآن پاک سے کل گیارہ مقامات سے آیات کا گلدستہ جو ہے وہ ایک جگہ جمع کیا گیا ہے ان شاء اللہ ہمارے لیکچر کے دوران وہ کراس ریفرنس کے طور پر آیات آئیں گی تو انشاءاللہ آپ ان کو خود بھی ملازہ کر سکتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ منهم فی الاثم والعدوان اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تن ان میں سے اکثریت کو دیکھو گے کہ ان کی ساری کی ساری دوڑ دھوپ جو ہے کوشش جو ہے وہ گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں ہے کن کی جن کا کانٹیکٹ پیچھے سے چل رہا ہے مناقین اور ان میں بھی پرٹیکولر یہودوں و نصارہ کے علماء جنہوں نے اپنے دل سے تو یہ بات سمجھ لی تھی کہ یہ وہی پیغمبر آبر الزما صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی نشانیاں تورات کے اندر موجود ہیں لیکن بغیم بینہم بائنا تو ڈومینیٹ کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جب دل کسی بات کی گواہی دے دے اور انسان حالات سے مجبور ہو کر اس کی مخالفت کرے تو پھر انسان کی عقل اور دل کے درمیان ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے پھر انسان نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا اگر کمزور ہوگا اگر طاقتور ہوگا اور اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنے والا ہوگا پھر بڑھ چڑھ کر اسلام کو قبول کر لے گا لیکن اگر ذرا سا بھی ڈاواں ڈول ہوا تو پھر وہ ابین ذالک درمیان میں ہی آسیلیٹ کرتا رہے گا کبھی ادھر کبھی ادھر کھلا اسلام کا انکار بھی نہیں کرے گا اور اقرار بھی نہیں کرے گا ایسے کوئی کہتے ہیں منافق تو منافقت آج میرا ٹاپک نہیں اس میں میری الگ سے چالیس منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے مسئلہ نمبر چونتیس کے نام سے منافق کی تعریف اس کی وجوہات اس کی نشانیاں اور منافقت کا علاج وہ بہت اہم گفتگو ہے منافقت کے ٹاپک کے اوپر تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی ساری کوشش جو ہے وہ کس لیے ہے گناہ اور زیادتی کے کاموں میں وہ اتلی ہی اور یہ حرام خور ہے نبی کا ماتانو یا کتنے ہی برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں تو تین برائیاں بتائی ہیں گناہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا نمبر ایک نمبر دو زیادتی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور پھر اس کا افیکٹس ہے حرام خور ہے کیونکہ حرام خور بندہ جو ہوتا ہے وہ اسی لیے بنتا ہے کہ برٹل فیکٹس آف لائف کو جب انسان برداشت نہیں کر سکتا اپنے دنیا کے نقصان کی وجہ سے تو پھر انسان مال کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے اپنا دین بھی بیچ دیتا ہے تو حرام خوری جو ہے امپلائڈ ہے اس کے اندر جو بندہ بھی کنوکشن والا ایمان نہیں رکھنے والا ہوگا وہ حرام خور ضرور ہوگا اب اگلی آیت میں اللہ تعالی نے ٹانٹ کیا ہے تانا دیا ہے ان کے علماء کو لا ربانی اخبار تو کیوں نہیں روکتے ان یہودیوں کے اللہ والے ربانیون اللہ والے جو کہلواتے ہیں اپنا ولاحب اور علماء ان انہم السم ان کو گناہ کی بات سے وہ اطلحم السخ اور حرام خوریوں سے علماء کا یہ کام ہے کہ ان کو روکیں علما کیسے روکیں علماء گن حرام خور ہیں لبی کا ماں کان کتنے ہی برے کرتوت ہیں وہ جو کر رہے ہیں اور یہی آئے بیسیکلی امر بالمعروف و و نہیںیر ملکر کے اعتبار سے سعیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے قیام کی بنیاد بھی ہے اسی پر میں نے وہ لیکچر بھی دیا ہے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور اب اس کی ایکسٹینشن بھی آ چکی ہے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے مسالہ نمبر اڑتالیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اور دو ریسرچ پیپر بھی ہیں بلکہ راغضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور دوسرا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس احادیث کی روشنی پہ تو آج وہ ٹاپک نہیں لہٰذا میں اس کو سکپ کرتا ہوں لیکن اصل بنیاد یہی ہے کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پر سب سے بڑے عالم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما تھے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا یہ آئےت سورت المائدہ کی سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری اب اس کی ایکسپلینشن میں آئے نمبر ایک سو چوہتر اور ایک سو پچہتر یہ ریفرنس نمبر ٹو ہے ان یکتمون ما انزل اللہ کتاب بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے کتاب میں سے نازل کیا یعنی کتاب کون سی لوہے محفوظ اس میں سے ہی تو اتری اسی میں سے انجیل اتری اسی میں سے ہی باقی آسمانی کتابیں اور ہمارا یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ پرانے باغ بھی اسی میں سے اترا یعنی کیا چھپاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو تورات کے اندر اور ٹیسٹیمنٹ میں بھی موجود تھیں اور انجیل نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں لیکن آج مان لی اس کو ڈسکس کرنے کا وہ یش ترون بھی سمن اور اس سے پھر کمائی کرتے ہیں چند دنیا کے ٹکے چند پیسوں اور روپوں کی خاطر تھوڑے سے مال کے عوض وہ اپنا دین بیچ دیتے ہیں اور حق بات چھپا لیتے ہیں اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی امیر آدمی جرم کرتا تھا تو اس کے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے پیسے لے کر فتوا دے دیتے تھے کہ نہیں نہیں ان کے لیے یہ سزا نہیں ہے آج بھی ہمارے علماء یہی ہی کرتے ہیں پیسے دیں ان کو فتوا اپنی مرضی کا لے لیں اور کوئی ایسا ایشو نہیں جس پر کوئی نہ کوئی عالم اس کے جواز کا فتوا نہ دے دے چاہے پوری دنیا کے علماء اس کے خلاف چیخ رہے ہو ماں یا قرون کی بتون اب یہ آ اللہ تعالی کی طرف سے گاڑا فتوا کہ یہ لوگ جو اللہ کی آیات میں سے چھپا کر پیسے کمار کما رہے ہیں بیسیکلی یہ اپنا پیٹ دوزر کی آگ سے بھر رہے ہیں بولے آبودہ لیکن یہ آگ دنیا میں نہیں جلائے گی میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا کہ دنیا میں صرف فزیکل لاز ایکٹیو ہے اگر کوئی شخص اپنی زبان پر کوئلے کا انگارا رکھ لے تو زبان جل جائے گی لیکن زبان سے جھوٹ بولے زبان نہیں جلے گی اگر کوئی شخص کوئی ایسی سب چیز کھا لے کہ جس سے پیٹ میں درد ہو تو پیٹ میں درد ہوگا لیکن اگر کسی یتیم کا مال کھا لے تو اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا کیونکہ یہ تمام چیزیں مارل لاز ہیں اور مارل لا اس دنیا میں ایکٹیو نہیں آفرت میں جا کر ایکٹیو ہو جائیں گے جس طرح دنیا میں زبان پر انگارا رکھنے سے آگ جل جاتی ہے بالکل اسی طریقے سے جن لوگوں نے دنیا میں کسی کا مال کھایا ہوگا قیامت والے دن یہی مال ان کے پیٹ کی آگ بڑھ جائے گا اگر زیادہ چاہے تو ہر چیز پر قادر ہے اسی مال کو وہ ایکٹیو کر دے گا جو دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے آخرت میں ایکٹیو ہو جائے گا یہی مارل لاحب اللہ ولاحم اللہ اللہ تعالیٰ پر ہے اللہ ان سے کلام بھی نہیں حرام خوروں سے کرے گا یوم قیامہ قیامت کے دن ولاکی ہم اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا ولاحم آزاد علیم اور ان کے لیے دردناک ناک ہے دردناک آزاد ربلا ربلا کتنا درد ہے اس بات ان لوگوں نے تو خرید لی ہے گمراہی ہدایت اپنے ہاتھوں سے دے کر والعذاب ابل اور عذاب خرید لیا ہے مغفرت کے بدلے میں چاہیے تھا کہ مغفرت لیتے اور ہدایت لیتے لیکن انہوں نے الٹ کیا گمراہی خرید لی اور اللہ کا عذاب خرید لیا فما اکبر نار تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنا صبر ہے ان کا آپ کے معاملے میں اتنا سبر ہے ان کے اندر کہ آگ پیٹ میں بھرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اب اس میں یہ گاڑا فتوا ہمارے مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے جو اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ جی ایک پھیرا لگے گا دوزر پھر انشاءاللہ جنت ہی سے جا رہا ہے یہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ تھوڑی دی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ ڈوزک کا پھیرا لگائے گا پھر جس نے بھی کلمہ پڑھا اس نے جنت میں پہنچ ہی جانا ہے تو بھائیوں کیا ہم لوگ آگ پر صبر کر سکتے ہیں کسی نے پریکٹیکلی چیک کرنا ہو تو گھر میں دس روپے کی موم بتی لے کر اس کے اوپر صرف دس سیکنڈ کے لیے کوئی ہاتھ رکھ کے بتا دے ایسے نہیں رکھ سکتے تو یہ کہنا کہ ایک پھیرا لگا تو خیر ہے چلے ہی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بڑا صبر ہے ان کا آگ کے بارے میں یہ سمجھ رہے خیر ہے دیکھی جائے گی اب یہ نہ سمجھیا کہ کیا کہ یہ آیات یہود و نصارہ کے بارے میں ہیں اور ہم پر اپلائی نہیں ہوں گی وہ آگے میں بتا بھی دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ تیسرا ریفرنس سورت الطبہ کی آیت نمبر چونتیس اور پینتیس اموال الناس بالباطل اے ایمان والو بے شک اکثر علماء اور اللہ والے جو راہ بنے ہوئے ہیں یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں اب یہاں سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ پرٹیکولر علماء کے بارے میں ہے تو جو پہلے آیا تھا کہ یہ حرام کاموں سے نہیں روکتے وہ کیسے روکیں وہ خود حرام خوریاں کرتے ہیں اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اکثریت علماء اور اللہ کے والے کلوانے والے لوگوں میں ہے ان لوگوں کی جو خود حرام خوری کرتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ظاہر ہے کہ جب وہ غلط فتوحے دیں گے تو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر وہ ان کی مرضی کے مطابق ان کو چلا رہے ہوں گے تو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں ودینہ یک نزون یکون ذنب اور ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی ولا کی سبیر اللہ اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جووریاں انہوں نے سونا اور چاندی سے بھر کر رکھ لی ہیں علیم تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اب بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی کتنی ٹونٹ ہے بشارت دے دیجئے خوشخبری ہے ان کے لیے اب قیامت والے دن ان پر عذاب کیا آنا ہے وہ بڑا گاڑا پتوار ہے یو ملار اس دن بہایا جائے گا اس سونا اور چاندی کو دوزخ کی آگ پر جو انہوں نے تجوریاں جوڑی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ برماتا ہے ان کو آگ پر گرم کیا جائے گا ان کے لیے تیار کیا جائے گا پتوک بھی ہا جی باہم و جنوب و ظہور اور پھر اس تپے ہوئے سونے اور چاندی کے ساتھ جو انہوں نے دنیا میں بڑا جوڑ کر رکھا تھا تپا کر یہ سونا اور چاندی ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے گا ان کے उनकी پر لگایا جائے گا ان کی پیٹھوں پر لگایا جائے گا اور ساتھ ان کو کیا کہا جائے گا ہاضا ماں کنز تم بھی انف سکم یہ ہے وہ ماں جو تم اپنے لیے جوڑا کرتے تھے فدوکو تو اب چکھو اس کا مزہ ماں کن تم تک نژ جو کچھ تم دنیا کے اندر جوڑا کرتے تھے لہذا ان آیات کی روشنی میں یہ بات یاد رکھیں کہ علماء حق اور علماء سو میں کیا فرق ہے اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ سن لیجیے کسی شخص کو آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ علماء حق میں سے ہے یا نہیں تو یہ دیکھیے کہ اپنے دینی کیریئر کے انجام پر اس شخص نے دین سے کتنے ایسٹس بنا لیے اگر وہ مرنے کے بعد اسی طرح کنگال مرا جس طرح زندگی میں اس نے روکی سوکھی کھائی تھی تو وہ علماء حق میں سے تھا اور اگر اپنے دینی کیریئر کے انجام پر اس کے پاس کئی گاڑیاں آ گئیں, بنگلے آ اور پلاٹ بنا لیے جبکہ اس کا سورس آف انکم ہی دین تھا اور کوئی نہیں تھا تو سمجھ لیں یہ پکا حرام خور اور علماء سو میں سے ہیں اب انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی علماء حق ملے تو مجھے بتائیے اللہ ماشاء اللہ کوئی بچتا ہے ہم نے اپنی زندگی دیکھی ہے وہی علماء جو روکی سوکھی کھا رہے ہوتے ہیں جب الگ سے اپنا مدرسہ بنا لیتے ہیں تھوڑے سے دن گزرتے ہیں چند ہفتے ہی پاس ہوتے ہیں تو ان کے پاس گاڑیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ کہاں سے آتی ان کی وہ لاٹری نکل آتی ہے صرف الگ سے مدرسہ بنایا اس کے نام پر چندہ اکٹھا کیا اور لوگوں میں ڈھونگ رچاہ کہ دین کی خدمت کے لیے آپ سے چندہ مانگ رہے ہیں لوگوں کو رسید بکیں بھی دے دیں اور مسئلہ کیا ہے اپنے پیٹ میں بھرنا ہے اور اکثر دینی تنظیمیں یہی کر رہی ہیں یہ تو چونکہ میں ساتھ رہا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے باہر کے لوگوں کا تو اس نے زانی قائم ہوتا ہے جب آپ ساتھ رہے تو پتا چلتا ہے جتنا بڑا خوبصورت بزرگ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اتنا بڑا آرام خور ہوتا ہے اور حقیقت بات ہے کہ چہرے پر نورانیت اسی لیے تو آتی ہے جب کام کاج کوئی کرنا نہیں پڑے گا گھر میں ایسی والی گاڑی میں اور اسی طریقے سے آفس میں اے سی والے آفس میں بیٹھنا گھر میں اے گاڑی میں اے اور لوگوں کے پیسے کے اوپر اپنی گاڑیاں خریدنا اور اس میں پیٹرول ڈلوانا اور اپنے سارے معاملات چلانا خود محنت نہ کرنی تو اور چہرے پر نور تو چڑھے گا حقیقت بات ہے ایک دن دھوپ میں کھڑے ہو جائے تو رنگ کالا ہو جاتا ہے اللہ تو یہ علماء کا لٹمس لٹمسٹ ہے جس نے دینی کیریئر کے انجام پر بہت زیادہ مال و دولت اور گاڑیاں اور بنگلے اور زمینیں چھوڑی سمجھ لیں یہ علماء سو میں سے ہے چاہے دنیا میں کسی جماعت کا وہ بہت بڑا ہی لیڈر کیوں نہ ہو اللہ کے حضور ہیں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑی خوبصورت داڑیوں اور چیروں اور پگڑیوں والوں کی مٹی قیامت والے دن پلید ہونے والی ہے جو دنیا میں بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈر ہیں ہم ان داڑیوں اور پگڑیوں کے ساتھ عوام کو دھوکا دے سکتے ہیں اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور امال کو اور ہم دیکھتے ہی شکل اور مال ہے کسی سے محبت اس کی شکل کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے یا اس کے پاس مال ہوتی ہے اسی چیز کو ہی نہیں دیکھتے جبکہ اللہ تبارک و تعالی دلوں اور امال کو دیکھتا ہے یہ اللہ تعالی جج کرے گا کون علماء حق میں سے ہیں کون علماء سو میں سے ہیں بہر اللہ نے ایک طریقہ تو بتا دیا ہے کہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ ان کے پاس دینی کیریئر کے کی انجام پر مال و دولت اکٹھا نہیں ہونا چاہیے اور اس کی لاجیکل ریزن بھی آپ سمجھ لیں کیوں اس لیے کہ جو بندہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہے اس کو صرف بیت المال میں سے یا دینی چندے میں سے اتنا ہی لینے کی اجازت ہے جس سے اس کی گزر بسر ہو سکے مال جوڑنے کی اجازت اس کو نہیں ہے ہاں اس کے برق اگر کوئی اور بندہ ہے جس نے دین کو سورس آف انکم نہیں بنایا ہوا وہ اپنا کاروبار کرتا ہے وہ جائے کروڑوں جوڑے اگر زکا دیتا ہے تو جائے کیونکہ وہ اپنی محنت سے کما رہے ہیں اس نے تو پہلے ہی ڈیسیجن کیا تھا کہ میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقت کر رہا ہوں سید انکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ بخاری کے اندر آتا ہے جب خلیفہ بنائے گئے تو سامان میں چلنے لگے صحابہ نے کی امیر المومنین اگر آپ بازار میں جائیں گے تو حکومت کے معاملات کون چلائے گا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی آل اولاد کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دوں تو پھر سیابا نے مشورہ کر کے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا بیت المال سے اور کتنا جو ایک عام غریب مہاجر کا وزیفہ تھا کروڑ پتی نہیں ارب پتی نہیں کہ جتنا بڑا لیڈر ہے اگر ملک کا امیر ہے تو اس کے لیے اتنی بڑی گاڑیاں اگر صوبے کا امیر ہے تو اس کے لیے یہ والی گاڑی اگر ضلع کا امیر ہے تو یہ والی گاڑی یہ سیدنا سعیدنا صدیق سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کا مرتبہ ہے تو سعیدنا امیر المومنی البکرسری اللہ تعالیٰ کا نام صحابہ کے لینے اور کرتوت آرام اوروں والے اور پھر کہنا کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ بات سمجھ دیجیے عام آدمی میں اور دیندار آدمی میں یہ فرق ہے دیندار آدمی نے چونکہ اپنے لیے دین کو چائے کیا ہے چوپڑیاں ڈالے دو دو کہ وہ آبرت بھی لے گا اور دنیا میں بھی کھائے گا نہیں اس نے تو اللہ کے لیے ڈیسائیڈ کیا کہ میری زندگی اب دین کے لیے وقف ہے میں دینی چندے میں سے اتنا ہی لوں گا کہ میرے روح اور جسم کا رشتہ برقرار ہے وہ آگے جی سے بھی آ جائیں گی بخاری مسلم سے مال جوڑنے کی اس کو اجازت کہاں سے مل گئی کہ مال جوڑتا پیڑے تو اب آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ جو ڈھونگ رچائے ہوئے مولویوں نے ان کے پول کھلنے شروع ہو جائیں گے اگر اسی لیے تو مولویوں نے قرآن بین کیا ہوا ہے قرآن کوئی پڑھے گا تو ان کے پول کھلیں گے اس لیے کہتے ہیں قرآن بھی ریک نہ پڑو اور یہ آیات میں پیش ہی نہیں کرتے جو ان کے اپنے بارے میں ہوتی ہیں اور یہ بھی سن لیجئے یہ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنے بارے میں اس کی وجہ کیا ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم با بالش بر بالشت اگر اگلے لوگوں میں سے کوئی گو کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں آپ نے فرمایا یہود و نسارا مراد نہیں تو اور کون مراد ہیں جو مرادیاں یہود و نسارہ میں پیدا ہوئی وہی تم میں ہوں گی لہٰذا جو ان کے احبار اور روحبان میں خرابیاں پیدا ہوئی وہی ہمارے مولویوں اور صوفیوں میں پیدا ہوں گی آج کی ٹرانسلیشن کریں تو اخبار سے مراد مولوی اور اخبار سے مراد جو ہے وہ سو اور آرام خوریاں آپ کی ان کے سامنے آئے دن ٹی وی پہ بھی خبریں آتی رہتی ہیں مولویوں کے سکینڈل بھی آتے ہیں اور ان کے جو پیرخانوں کے لوگ بیٹھے ہیں ان کے سکینڈل بھی آتے ہیں اور پھر فتوا بازی کے ذریعے مال کمانا اس حد تک یہ آگے بڑھ چکے ہیں کہ سو کے اندر آج بھی سوراج کے اندر موجود ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات پڑھی ہے کہ جو یہود نے اس میں تعریف کر دی آج کی اولڈ ٹیسٹیمنٹ تو کے اندر موجود ہے کہ یہودی غیر یہودی سے سود لے کر کھا سکتا ہے یہودی سے لے کر نہیں کھا سکتا ہے ایسی شریعت سازی کی جنٹائل سے لے کر کھا سکتے ہو جنٹائل کہتے ہیں غیر یہودی کو بنی تریل کے علاوہ یہودی یہودی سے کھائے گا تو گناگار ہو جائے گا کیونکہ مسلمان بھائی کا خیال رکھنا چاہیے بالکل یہی فتویٰ آج فقہ ہم کے علما انڈیا پاکستان میں دے رہے ہیں جو ایک ایگزامپل میں نے خود اپنے گناگار کانوں سے سنی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیو ٹی وی کے اوپر جو اس وقت دنیا میں اسلامک چینلز میں سے ایک بڑا چینل اس پر ایک ہنفی عالم بیٹھے ہوئے تھے ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے یہ بینک کا سود کھانا جائز ہے یا نہ جائز تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں حالانکہ اس مسئلے کا کوئی تعلق ہے آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں وہ آگے آپ کو پتہ چلے گا اور شکر ہے کہ انہوں نے یہ پوچھ لیا ان کا پول بھی کھل گیا مولویوں کا اصلی چہرہ شکر ہے وہ پاکستان سے بات نہیں کرتا اس نے کہا جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں تو انہوں نے کہا آپ کے لیے سود کھانا جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غیر مسلم ملک میں ہیں اور غیر مسلموں سے سود لے کر کھانا چاہیے ورنہ یہ مال وہ آپ کے اگینسٹ استعمال کریں گے یعنی قرآن پاک کو یہ بات نہیں پتا معاذ اللہ سنت میں کہیں بات نہیں ہے ان کے مولوی یہ فتوا دیتے ہیں تو پھر ہمیں یہاں بیٹھنے کی پاکستان میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے یہ صحیح کر رہے ہیں جو لوگ جو سارا کے ملکوں میں جا رہے ہیں آرام سے پیسہ جمع کرائے اور سود کھائیں یہ کیا تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے رزق حلال کمانا تو ادھر بڑا مشکل ہو چکا ہے تو یہ فتوے دے رہے ہیں اور وہ اس بچارے پہ بھی آپ غصہ نہ کھائے اس میں بھی وہی بات ہے کہ ان کے بزرگ چکے لکھ گئے ہیں فتح عالمگیریا کے اندر رد, رد المختار کے اندر دور مختار کے اندر تو استاوا شامی میں یہ باتیں چلتی آ رہی ہیں تو انہوں نے تو وہی بیان کرنا ہے جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا قرآن کا مسئلہ ہی نہیں ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں میں آپ کو فکہ حنفی کی روح سے بتاؤں گا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے تو یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں بری ہیں ان سے کوئی بھی کتاب صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے جو فکہ حنفی کی کتابیں ہیں لہٰذا ان کا معاملہ اللہ کے سپوٹ کرتے ہیں ان کی گستاخی نہیں کرتے یہ تو ہو گیا دین کا معاملہ کہ لوگ حرام خوریوں پر خود بھی چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی پیسے لے کر فتوے دیتے ہیں پرٹیکولر علماء اور لوگوں کا اس کے برس کیا حال ہے کہ وہ دین کے مسلوں میں تو اندا دند پیروی کر رہے ہیں اپنے اپنے فرقے کے بزرگوں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھولیں کیونکہ انہی لوگوں کو جب کوئی دنیا کا کام پڑتا ہے تو سارے مولوی مل کے بھی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے مثال کے طور پر کوئی شخص جس کی لمبی سی داڑھی ہو لمبی سی پگڑی پہنی ہوئی ہو بڑا نورانی چہرہ ہو وہ ان کو پانچ روپے کی چیز اگر پانچ سو میں فروخت کرے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ اتنا خوبصورت چہرہ ہے اتنا خوبصورت چہرے والا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے کہ دھوکے میں چیز مجھے دے دے وہاں کہیں گے اور داری اور پگڑی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے میڈ ان چائنا چیز میڈ ان جاپان کہہ کے بیچ رہے تجھے شرم نہیں آتی داڑھی رکھ کر لیکن وہی داڑھی والا اس کو جب دین کا غلط مسئلہ بتاتا ہے کہتے نہیں جی دیکھیں جی اتنا خوبصورت چہرہ نورانی چہرہ غلط بات کر سکتے ہیں یہ دوگری پالیسی تو میں تو اس میں بالکل ننگی بات کرتا ہوں بھائی کہ مجھ سے آگے کو پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی آپ کا علاج ہے خود بھی دوزخ میں جاؤ اور ان علماء کو بھی ساتھ دوزخ میں لے کر جاؤ جن پر تم نے اندر رائے کیا ہوا ہے کیونکہ دنیا کے معاملے میں دھوکہ نہیں کھاتے یہی وجہ ہے کہ ہم نے اصل بات جو اس کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کو ہم نے اہمیت دی ہوئی ہے ایمان کے مقابلے جہاں ہمارے ایمان اور دین کا نقصان ہو رہا ہو وہاں ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے اور اندر فلاں مفتی صاحب نے اسلامک بینکنگ پہ فتوا دے دیا ہے ارے جس مفتی نے فتوا دیا ہے اس کے اپنے مقدر فکر کے درجنوں مفتیوں نے کہا ہے کہ اسلامک بینکنگ جو پاکستان میں رائے تھے یہ سود پہ ہے اسلامک نہیں ہے ان کی بات نہیں سنیں گے اس تو اصل میں اندر سے خود بات ماننی ہے کہ دل کی دلچسپی جو ہے وہ مال کھانے کی طرف ہے اس لیے فتوا مان لیں گے اور وہی مولوی اگر مکر جائے گا پھر کسی اور مولوی سے پھنسوا لے لیں گے جا کے جہاں دین کا نقصان ہو رہا ہے وہاں آ بند کر کے لائے اور جہاں دنیا کا نقصان ہو رہا ہے وہاں تو نہیں نہ داڑی والا پھر نظر آئے گا نہ پگڑی والا میں کہتا ہوں وہ پرانا بزرگ بھی اٹھ کے نہ غلط مشورہ دینا اس کو بھی کہیں گے تنوع جیب ایوی بزرگ مندر ہے تو دھوکھے باز ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ آج اس ٹاپک کو میں ڈسکس نہیں کر رہا کہ کون سا کاروبار حلال ہے اور کون سا حرام یہ ٹاپک آج کا نہیں ہے صرف رزق کے حلال کی اہمیت اور رزق کے حرام کی مذمت پر گفتگو ہو رہی ہے تو یہاں پر ایک جنرل حدیث صحیح مسلم کی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ کے ایک لٹمس ٹیسٹ بتا دیا جس پہ تیرا دل کہنا کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے انسٹنگ میں اچھائی سے محبت اور برائی سے نفرت رکھتی ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچائی کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے کیوں کہ ہماری انسٹنگ میں یہ بات ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے کسی کو دھوکہ دینا بری بات ہے اور کسی کے ساتھ خیر خواہ کرنا اچھی بات ہے اس کے لیے کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری جبلت میں چیز داخل ہے آج بدقسمتی سے حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے جبکہ صورت البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک پورا رکو نازل فرمایا رکو نمبر تیئیس رمضان المبارک سے ریلیٹڈ اور اس کی پہلی آیت میں ہی فرمایا کہ رمضان کے روزے ہم نے اس لیے فرض کیے ہیں لا اللہ تم تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ گاڈ کانشیسنیس تم میں آ جائے اور پھر اس رکوع کے اینڈ پر ایک آیت ڈال دی جو لٹ مس کسی کے تکوے اور ایمان کا اور وہ آیت ہے جو آپ کے ریفرنس پر سیریل نمبر فور پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت البقرہ آیت نمبر ایک سو اٹھاسی لٹ مس چمان اینڈ تکوا ولا کلو اموال اور مت کھاؤ ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے و تدلو بہا الاحکام اور اس مال کو حکمرانوں تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنا لو یعنی رشوت دے کر اس لیے لتا علو فریقن اموال ناز تاکہ تم میں سے ایک فریق کھا لے لوگوں کا مال بالعتم گناہ کے ساتھ وہ ام تم جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ غلط کر رہے یہ آج بھی ہو رہا ہے کچہری میں پیسے لگا کر پٹواری کو پیسے لگا کر لوگوں کی زمینیں اپنے نام پر کروا لینا رشوت کے ذریعے یہ رمضان والا جو رکوع نمبر 23 ہے سرت البقرہ اس کی آخری آیت ہے تکوے کا لٹمس ٹیسٹ بتا جی. جس کا رزق حلال وہ متقی اور پرہیزگار اور جس کا رزق حرام وہ پرہزگار ہے ہی نہیں چاہے اس کی داڑھی جدھر مرضی جائے جس اس کی پگڑی جہاں مرضی جائے شلوار بے شک وہ گھٹنوں تک کر لے اگر اس کا رزق حرام ہے تو وہ پرہیزگار نہیں ہے ہاں کچھ اور ہو سکتا ہے پرہیزگار اور ایمان والا نہیں ہو سکتا چاہے وہ حج کرے نہ کے پیسوں کے ساتھ جا کر عمرے کرتا پھرے یہ صرف عوام کو دھوکہ دیا جائے گا انشاءاللہ عوام دھوکے میں آئیں گے اور اس کو حاجی صاحب کہیں گے لیکن اللہ کے حضور وزیروں سے ملٹی پلائی وہ لیا اسی کانٹیکسٹ میں پانچ صحیح احادیث ان اللہ تعالی میں بیان کروں گا تاکہ معاملہ بالکل کھل کر ہمارے سامنے آ جائے پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا رزق حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے بولے آداب اللہ اور یہ آج زمانہ آ چکا ہے واقعی یہ بات آؤٹ آف ڈسکشن ہے کہ حلال ہے یا حرام لوگوں نے طے کر لیا وہ پھائی جی کاروبار ہی نہیں چلتا اس کے بغیر اگر ملاوٹ نہیں کریں گے کاروبار ہی نہیں چلے گا دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو اناج کا ڈھیر لگا ہوا تھا بکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس ڈھیری میں داخل کیا اس ہاتھ پر نمی لگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یہ کیا ہے تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے اس گندم میں نمی آ گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا کہ اس کو تم نے اوپر کر کے کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگوں کو مال کا ایت ہی پتہ چل جاتا اور پھر آپ نے وہاں پر شاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ولب اللہ <تَعَلَى> پی سی حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ پکا فاسک پکا گناگار ہے وہ شخص جو بلیک مارکیٹنگ کر رہ لیتا ہے ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے مثال کے طور پر مارکیٹ سے سارا آلو اٹھا لیا آلو کی قلت ہوگی منڈی میں تو اب ظاہر ہے کہ لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے آلو پیاز اسی طرح کی چیزیں اور پھر ان کو مہنگے داموں مارکیٹ میں بیچنا اور یہ کہنا کہ میں تو اپنی کمائی کر رہا ہوں میں تو آلو بیچ کر پیسے کما رہا ہوں تو ایسی کمائی بھی حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ذخیرہ اندوزی کے بارے میں ارشاد فرما دی چوتھی حدیث سنوں ابن ماجہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کا غلہ روک لیا اب آ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جزام اور افلاس کے مرض میں مبتلا کر دے گا ولے آبہ تعالیٰ جزام کا مرض کہ جسم پر مختلف قسم کے داغ بن جانا کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے اس قسم کی اور دوسرا اس پر افلاس مقرر ہو غربت مسلط ہو اور یہی وجہ ہے کہ کورونا کمائیں گے لیکن پوری نہیں پڑ گھر میں کوئی ایسا بیمار ہوگا جس پر لاکھوں روپیہ لگ جائے گا مہینے کا یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں مجھے پرسنلی کئی لوگ ایسے ملے ہیں جو بتاتے ہیں کہ رام خوری کے ذریعے پیسہ کمایا لیکن دکھ نہ نکل گیا اور بیماریاں بھی مسلط ہیں کروڑوں اربوں کے مالک ہیں لیکن ان کی خوراک کیا ہے دو ٹوس کھاتے ہیں صبح کو دو شام کو بریانی کی پلیٹ نہیں کھا سکتے چنا چاٹ نہیں کھا سکتے زبان کا چسکا جو ایک عام غریب آدمی لے سکتا ہے وہ نہیں لے سکتے یہ ان کے اوپر ایسی بیماری مسلط ہو جاتی ہے کمایا اتنا کچھ لیکن خود اپنی جان پر نہ لگا سکے پانچویں حدیث بہت کرٹیکل ہے اس کانٹیکسٹ میں وہ صحیح مسلم کی ہے بہت کرٹیکل حدیث کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز سے آتا ہے پرامدہ بال جسم پر مٹی لگی ہوئی یعنی اس کی حالت اور اس کا گیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس پر ترک کھا جائے اور ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب لیکن وہ دعا اس حال میں کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کھانا آرام کا ہوتا ہے اس کا پینا حرام سے ہوتا ہے اس کا لباس حرام سے ہوتا ہے اس کا جسم حرام کی خوراک سے پروان چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے گا کہ جس کا جسم حرام پر پروان چڑھاؤ دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ بلکہ سب سے بڑی وجہ حرام خوری ہے اب آ جائیے لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف وہ ہے حرام خوری کی اصل وجہ یعنی دنیا پرستی اور فتنہ مال یعنی دنیا کے مال کے ساتھ بے جا محبت اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اور علاج کیا ہے اس سے بچنے کا اس کانٹیکس میں انشاءاللہ شاء قرآن پاک کے سات مقامات سے آیات آپ کے ریفرنس پیج پر سیریل نمبر فائیو سے لے کر گیارہ تک درج ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد اینڈ پر سترہ احادیث ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ایک ایسا ذخیرہ ہے احادیث کا کتاب الرقاق میں سے اور کتاب الزہد میں سے جو مختلف کتابوں سے میں نے الحمدللہ محنت کر کے انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ کیا ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کر کے اس پہ لیکچر ہمارا مکمل ہوگا پہلے ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں تزکی نفس کے حوالے سے کیونکہ اصل مقصد انبیاء کا دنیا میں آنے کا وہ انسانوں کا تزکیا کرنا ہے انسانوں کے دلوں کو پاک کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بھی کم از کم قرآن پاک میں چار دفعہ بیان ہوا یتلو علیہم آیاتی محم ال کی تبہلحمہ امکان ام قبل بلاللم یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اس کے ذریعے ان کا تجگیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں کون صحابہ اکرام علی مرگا لیکن وہ خوش نصیب سے قرآن آنے کے بعد کھلی گمراہی میں نہیں رہے لیکن ہم قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں کیونکہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کے ریفرنس پیج پہ سیریل نمبر فائیو پہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت العلیٰ کی آیت نمبر چودہ سے لے کر انیس تک ادمن تذکا بے شک فلاح پا گیا وہ انسان جس نے تزکیا کر لیا جو پاک ہو گیا جس نے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دیا دنیا کی آلودگی سے پاک کر کے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آخر کی محبت اپنے دل میں سما و زک رسم ربی اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی یہ آیت بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرنا چاہیے اللہ کا نام لے کر لیکن اصل مسئلہ کیا ہے بل تو اسیرون الحیات دنیا یہ ہے کانٹے کی بات لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو دنیا کو پرائرٹی دیتے ہو اصل مرض تمہارا پاکیزہ نہ ہونے کا ورز اور پلیز رہنے کی وجہ وہ ہے دنیا کی بیجا محبت تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو وخرت خیروں ابغا جبکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے خالی دنیا سے بہتر نہیں ہے دنیا تو ختم ہو جائے گی آپ کی زندگی باقی بھی رہنے والی ہے بس بے شک یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی بیان کی تھی ایک ہی یونیورسل ٹروت جس کے گرد ساری بات گھومتی تھی جو میں نے لیکچر کے شروع میں کہا کہ توحید اور شرک کی مذمت یہ کتابوں کا مرکزی ٹاپک اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی ٹاپک ہے دنیا کی بے جا محبت مال کی محبت اس کو کنڈم کیا گیا ہے اور یہ ثبوت ہے میری اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ان بے شک یہی ایک کانٹے کی بات تھی پچھلے صحیفوں میں بھی صحف ابراہیم و چاہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحاف تھے ان کی کتابیں تھیں یا سیدنا موسا علیہ السلام کے سہایب تھے ایک ہی کانٹے کی بات تھی جس کے گرفتاری بات گھوم رہی تھی کہ آخرت کی زندگی اصل میں زندگی ہے دنیا کی زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے اس کے بعد ریفرنس نمبر سکس سورت النکبوت آیت نمبر چونسٹھ بماض ہل حیات دنیا اللہ اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا جس طرح کھیل اور تماشے میں ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلتا بالکل اس طریقے سے دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے اندار ال آخرت الہی الحمان اور بے شک آخرت کا گھر ہی زندگی ہے وہی رہنے کی جگہ ہے وہی حقیقی زندگی ہے لو کانو یا کاش تم یہ بات جان لیتے ہیں کاش جان لیتے ہیں یہ کانٹے کی بات کتنا درد ہے وڈ ڈیٹ کاش جان لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ہمدرد ہے اپنی مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے آخرت سے پہلے ہی اپنی کتابوں اور پیغمبروں کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچا دی الحمد للہ ریفرنس نمبر سیون سورت الحدیب کی آیت نمبر بیس اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی سورہ الکبوت کی آیت نمبر چونسٹھ میں جو چیز بیان ہوئی اسی کو ایکسپلور کیا گیا ہے سورت الحدید کی آیت نمبر بیس میں دنیا لائبو الحم جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی تو ہے کھیل اور تماشا لائو کہتے ہیں عام کھیل کو اور لہ اس کھیل کو کہتے ہیں کہ جس میں شعور بھی شامل ہو جو انسان پختہ عمر میں کرتا ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں جس میں شہوت کا جذبہ بھی شامل ہو اس کھیل کو کہتے ہیں لہ و و تفاکرم بینکم اور یہ آرائش ہے دنیا کی زندگی اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا کہ کون آگے نکلتا ہے دنیا کی زندگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور تمہارا مال کی طلب میں اور اولاد کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا کہ میرے پاس بہت مال ہونا چاہیے اور قبائلی زندگی میں خصوصا جس کے جتنے بیٹے ہوتے تھے وہ سمجھتا تھا میں بہت طاقتور ہوں تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ مال میں اور اولاد میں بھی آگے بڑھتے ہو اب یہ جو ہیومن لائف سائیکل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کمپیر کروایا ہے کہ یہ تمہارا صرف لائف سائیکل ایسا نہیں ہے ایک لائف سائیکل وہ ہے جو پلاٹ کا ہے پودوں کا لائف سائیکل وہ بھی بالکل اسی طریقے سے اس کے ساتھ کمپیر کروایا ہے مسئلہ رئی سم آ جب کپارا اس کی مثال تو اس می کیسی ہے بارش کی سی کہ جب برستی ہے تو اس سے جو غلہ نکلتا ہے وہ کسانوں کو ان کی جو فصل اور کاشت ہے وہ بڑی دھلی معلوم ہوتی ہے سما یہی جتراہ مسفرا اس کے بعد فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے اور زرد ہو جاتی ہے آپ کبھی گندم کی پکی ہوئی فصل میں سے گزر رہے ہوں بالکل گولڈر نظر آ رہی ہوتی ہے بڑی خوبصورت ہمیں تو ویسے دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے لیکن جس کسان نے محنت کی ہوتی ہے اس کا تو مال بھی اس کے ساتھ اور سال کے دانے بھی اس سے وابستہ ہوتے ہیں اس کے لیے تو ویسے ہی بڑی خوشی کا سامان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پھر ایک اپنے عروج کو پہنچتی ہیں سما یقون خواما اور پھر اس کے بعد جب کھیتی کاٹ لی جاتی ہے تو سب کچھ چورا چورا ہو جاتا ہے پلانٹ کا لائف سائیکل ختم ہو جاتا ہے پھر اس زمین میں آپ چلیں مجھے خود بھی تجربہ ہوا ہے تو لگتا ہے یہاں پر کوئی فصل ہے ہی نہیں ہر چیز چورا چورا ہو جاتا ہے گھاس پھوس پیچھے رہ جاتا ہے رفل آخرت عذاب الشدید لیکن دنیا میں تو یہ معاملات ہو جائیں گے لیکن دنیا کی زندگی اصل میں آخرت کے لیے کھیتی ہے آخرت میں یا تو پھر عذاب شدید ہے اللہ کی طرف سے مغفرت من اللہ ہی و یا اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت اور اس کی مندی ہے بم الحاط دنیا اللہ متا الغرور اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان اللہ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جس طرح دنیا میں کھیتی ہوتی ہے پہلے کسان بوتا ہے پھر اس میں سے کومپلیں نکلتی ہیں بارش کے ذریعے وہ کھیتی بڑھ جاتی ہے پھر اپنے عروج کو وہ پہنچتی ہے اس کے بعد کاٹ لی جاتی ہے بالکل اسی طریقے سے انسان کا بھی لائف سائیکل ہے بچپنا اس کے بعد جوانی اور پھر انسان جو ہے وہ ساری سٹیجز پہلے بیان ہوئی کہ پہلی اسٹیج کیا آتی ہے لائف یعنی بچپن میں ایسا کھیلنا کہ جس میں شعور نہیں ہوتا انسان کھیلتا ہے پھر تھوڑی لڑکپن کی عمر آتی ہے لائبوم و لہب پھر اسی کھیل میں شاوت بھی شامل ہو جاتی ہے اور شعور بھی آ جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ دینتوں تقاقروم بین اور اس کے بعد آرائش اور آپس میں فرق، فخر جتانا یہ جب ینگ ایج میں انسان پہنچتا ہے تو بڑا وہ بال بنانے اور بال سنورنے اور اچھے کپڑے پہننا یہ پوری سیت جو ہے وہ انسان کے اوپر آ جاتی ہے اس کے بعد کیا تکاخروم فل اموال اس کے بعد جب اور پکی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر وہ مال کی کثرت جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہونا چاہیے میرے بڑھاپے کا سہارا بنے ول اولاد اور اس کے اولاد اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے تو یہ ہے انسانوں کا لائف سائیکل اور وہ تھا پودوں کا لائف سائیکل اب آ رہی ہے جی کریٹیکل تھرینگ آئے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کا ہی فلسفہ ہے جو چیزوں کو بیلنس کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ بالکل ہی محبت نہ کی جائے ایسا معاملہ بھی نہیں ہے بیلنس کیا ہے کہ وہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت پر غالب نہ آئے یہ اللہ تعالی نے ہماری انسٹنکٹ میں رکھی ہے سورہ المرام کی آیت نمبر جو چودہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا زئین شاہوات ہم نے لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی ہے محبت عورتوں کی سواریوں کی گھوڑوں کی سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی یہ محبت ہم نے رکھی ہے یہ اللہ نے خود رکھی ہے لیکن یہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے تو وہ مضمون جو ہے سورہ علیہ عمران کی آیت نمبر چودہ کا وہ اصل میں صحیح کھل کر تامنے آتا ہے سورہ ات کی آیت نمبر چوبیس جس پہ میری پوری گفتگو ہے سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر نو کے نام سے چالیس منٹ کی تقریبا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاط کا فرق کیا ہے محبت بھی ضروری ہے اور اطاط بھی ضروری ہے وہ میں نے الحمدللہ اس میں ڈسکس کیا لیکن یہاں پر یہ بیلنس کرتا ہے یہ اسلام کا فلسفہ کہ محبت دنیا کی ہونا یہ فطری چیز ہے لیکن یہ محبت غالب نہ ہے جس کو مثال سے آپ سمجھیے کہ یہ کشتی جو ہے یہ پانی پر ہی چلتی ہے پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کو بھی ڈبو دے گا کشتی کے باہر باہر رہے جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا ہی اس کو استعمال کیا جائے تو ٹھیک اسی طریقے سے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سے اتنی ہی محبت کی جائے جتنی ضروری ہے دنیا میں رہنے کے لیے اس سے بڑھ کر ہوگی تو یہ ہماری زندگی دنیا اور آفرت کی کشتی کو ڈبو دے گی تو سورہ اور کی آئےت نمبر چوبیس اور یہ میں سمجھتا ہوں جب بھی میں آئے کو پڑھتا ہوں یقین کرے کہاں پڑھتا ہوں کہ یہ لٹمسٹ ہے ہر مسلمان کے لیے خود چیک کرے کہ میرے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں وہ تو مولویوں کا لٹمس ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا اب اپنا بھی ہم اپنے آپ کو بھی اس آئینے میں دیکھ لیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ وہ اب اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں اولاد و اخوان اور تمہارے بہن بھائی ازواج حکم اور تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر یعنی سپاؤس انگلش میں سپاؤس لفظ اور عربی میں زوج استعمال ہوتا ہے خامن کا زوج بیوی ہے اور بیوی کا زوج خام وہ اشیرت اور تمہارے رشتہ دار زوجی کو چیز بچی یہ سارے کے سارے انسانی رشتے ہو گئے اب آ جائیں جو مٹیریلزم والی چیزیں ہیں وہ طرف تمہاں اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں بڑی محنت سے وہ تجارت تکشو اور وہ تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کاروبار گئی میرا ٹھپ نہ ہو جائے وہ متا اور وہ گھر جن میں تم رہ کر بڑے راضی ہوتے ہو تمہاری مرضی کی اراش گائے ہیں جو احبا الم اگر ان کی محبت تم پر غالب آ گئی ان آٹھ چیزوں کی محبت کون کون سی ماں باپ نمبر ایک نمبر دو اولاد نمبر تین بھائی نمبر چار بیویاں بیویوں کے لیے شوہر نمبر پانچ رشتے دار نمبر چھ مال اور نمبر سات وہ تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے اور نمبر آٹھ وہ مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت خدا نہ یہ تمام چیزیں تمہیں زیادہ عزیز ہیں من اللہ اللہ سے وہ رسولی ہی اور اس کے رسول سے وہ جہاد ان سبیلی ہی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اور جہاد کا پھر ایفیکٹ کتال بھی سمم بونم آف اسلام ہائیسٹ گڈ آف اے فلاسفی از نون ایز سمم بونم اور اسلام کا سمبم بونم ہے قتال اس قرآن کی روح ہے جس پہ میں نے چالیس منٹ کی گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر پچیس کے نام سے قتال کی اہمیت اور کلمہ گو اہل قبلہ کی تقسیر کی مذمت یعنی قتال کی آڑ میں مسلمانوں کو منافق بنا ڈکلیئر کیا جائے یہ دو اسٹیمس کا رد میں نے اس میں کیا ہے آج مال نہیں اس پہ بات کرنے کا فتح تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ان تین چیزوں سے بڑھ گئی وہ آٹھ چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں کوشش اور یہ کوشش کے نفس سے لے کر کتاب تک یہ ساری کوشش پورا دین جو ہے وہ کوشش ہی تو ہے فجر کے وقت اٹھنا کوشش ہے سردیوں میں ٹھنڈ کے اندر وضو کرنا غسل کرنا کوشش ہی ہے یہ تمام اللہ کی راہ میں جو کوششیں ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کوشش ہی ہے سورت الفرقان آئے نمبر باون جا دم بھی ہی اے کبیرا احمود صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے کافروں کے خلاف تو دعوت ال القرآن یہ بھی جہاد اتبار ہے اور پھر اس کا ہائیسٹ گڑ ہے کہ انسان ایسا کنوکشن والا ایمان رکھے کہ اپنی جان اپنے رب کے حضور دینے کے لیے قربان ہو جائے اور میدان جنگ میں اترائے وہ اس کی سب سے ہائیسٹ گڑ ہے تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ اگر یہ تین چیزوں کی محبت سے وہ آٹھ چیزیں دنیا کی بڑھ گئیں یعنی یہ نہیں کہا کہ ان کی محبت نہ ہو وہ لیکن بڑے نہ اب آ رہا گاڑا ستوا فتح تو انتظار کرو بلکہ صحیح ترجمہ اس کا بنتا ہے پھر جاؤ سفا ہو جاؤ انتظار کرو جا کر ستہ یا عطی اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم عذاب آئے تمہارے لیے پھر عذاب کے تم مستحق ہو چکے ہو دل کو مل فاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہدایت اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز ہے جو خود ہی ہدایت نہیں لینا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی کبھی ہدایت نہیں دیتا جس نے یہ ڈسیم ہی نہیں کیا کہ میں نے اللہ کو چوز کرنا ہے یا دنیا کو چوز کرنا ہے یہ فیصلہ نہیں کیا اس نے تو پھر وہ اللہ سے ہدایت کا کیا طلب کار ہوں سورت الم کی آخری آیت ہے جا دینا ل نبی نہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں بغیر کوشش کے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز ایمان ہے اور آخرت کی کامیابی ہے وہ بغیر محنت کے نہیں آتی لہذا ان آیات کے اندر اس خصوصا سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس کے اندر ان فنیٹکس کا بھی رد ہو گیا کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں خصوصاً ہمارے صوفیاء کے طبقے میں کہ بیوی بچے اولاد سب کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر عبادت کی جائے تو اس کے بھی اسلام خلاف ہے اللہ تعالیٰ رنماتا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ہی رہنا ہے لیکن یہ غالب نہ آئے تمہارا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی مجرم ہی نہیں ہے جو شیطان کو ننگا ناچنے دے اور خود جا کے پہاڑوں میں بیٹھ کر عبادت کرے وہ تو انبیاء کے طریقے پر نہیں انبیاء اکرام علیہ السلام جو تھے وہ دنیا میں رہ کر شیطان کو للکارے تھے اور حق بات لوگوں تک پہنچانے تھے ایسٹرو ہوتے تھے جس کو فلسفے کی لینگویج میں کہا جاتا ہے انٹرو نہیں ایسٹروڈس ڈائنامک لوگ لوگوں کو امفوسائز کرنے والے لوگ اب سیریل نمبر نائن پر موسٹ امیزنگ اور حیران کن آیت ہے قرآن پاک میں اور میں اس کے لیے ایک سخت لفظ استعمال کروں گا اس کے بغیر میں سمجھتا نہیں کہ میں کوئی لفظ استعمال کروں کہ وہ آپ پر اثر انداز ہو کہ بالکل ننگا فلسفہ بیان کر دیا ننگا فلسفہ کوئی بات نہیں پوشیدہ رکھی گئی یہ قرآن پاک کیا ہے جب بھی میں پڑھتا ہوں سورہ الزخرف کی آیت نمبر 33 سے لے کر 35 تک تین آیات کے اندر بالکل واضح فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے حیران کن بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اس چیز کو بیان کیا ہے پاک میں سب سے حیران کن آیت مجھے اپنی پوری تعلیم کے دوران اگر کوئی لگی ہے تو یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناسمت اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ہی ایک امت ہو جائیں گے یعنی سارے ہی کافر ہو جائیں گے سارے ہی اللہ سے روح گردانی کر لیں گے اللہ فرماتے اگر اس چیز کا ڈر نہ نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے لج اللہ لی میو بال رحمانی تو ہم بنا دیتے رحمان کے منکرین کے لیے جو رحمان سے کفر اختیار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں منصف ب چاندی کی چھتیں بنا دیتے لیکن ڈر یہ تھا کہ ایسی شان و شوکت کافروں کی دیکھ کر تم سارے کافر نہ ہو جاؤ دنیا کی محبت میں کہ اصل کامیاب تو یہ لوگ ہیں یعنی انسانیت پہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے کہ انسان بیسیکلی اپنے انسٹنگ میں برائی کی طرف زیادہ مائل ہو اللہ نے تو وعدہ کیا تھا لکھد خلق نل انسان اپنی آفرانی لیکن ساتھ ہی فرما دیا تم مردد نہ ہو اسفل صاحب خود اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ سارے ہی کافر ہو جائیں گے اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا ڈر کی بجائے خدشے کے لفظ زیادہ اپروپریٹ ہے تو ہم رحمان کے منکرین کے لیے بنا دیتے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی وہ مار جہا یا اور ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے ولی بوتھی اب وا بن و سرور اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی ارحا یا جس پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں وہ تمام چیزیں ہم چاندی کی بنا دیتے وہ رخ اور یہ ساری چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہو جاتا تو تم سب کے سب بھی اس طرف چل پڑتے وہ ان کلو زالی کا لمبا متا الحات دنیا اللہ کبھی اور یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کا متا ہے دنیا کی برتنے کی چیزیں ہیں وخرت و اندربی کا اور آخرت تیرے رب کے کے ہاتھوں ہے دنیا کے مال کا مل جانا دنیا میں بڑا سٹیٹس حاصل ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی ہے آخرت کی کامیابی سیریل نمبر ٹین پہ صورت النحل آیت نمبر ایک سو سات اللہ تعالی فرما رہا ہے یہ منافقین اور یہ کافر لوگ ان کی اصل بیماری کیا ہے ذالک کا مستحب الحات دنیا خر یہ ساری بیماری ان کو اس لیے لگ گئی ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی سے زیادہ محبت کی ہے آخرت کے مقابلے میں اس لیے یہ دنیا میں شریعت کو فالو نہیں کرتے اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے اس کے رسولوں کی اتباع نہیں کرتے تو اصل بیماری کیا ہے دنیا کی زندگی سے زیادہ محبت آخرت کے مقابلے میں اس کا سائملٹینئس کنٹراس آ رہا ہے کہ ایمان والے کون لوگ مومنین کون ہے وہ سیریل نمبر الیون پہ سور اب توبا کی آیت نمبر ایک سو گیارہ الجنہ بے شک اللہ تعالی نے خرید لیا ہے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے عوض یعنی مومن اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے ڈیوائن بینک میں اپنی جان اور مال لگا دے آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ مومنین خوشیاں کریں تجارت کے اوپر اس بیت کے اوپر یہ ہے ہماری شریف بیت جو اللہ کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے یہ بیت ہوئی ہوئی ہے بیت کہتے ہیں بیچنے کو یہ تو صوفیاء یہ کرتے ہیں نا کہ اپنے پیر کے آگے اپنے آپ کو بیچ دینا وہ تو دنیا میں ایک شخص ہے کہ اللہ کے بحاق پہ اس کی بائک کی جا سکتی ہے وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے زندگی موت کی بیعت ان کے ہاتھ یا اس کے بعد امیر المومنین کے ساتھ اللہ اور احکامات کے, کے, کے اندر اندر بیت کی جائے وہ بھی مشروط بیعت ہوگی غیر مشروط بیعت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں اللہ کے ریپرزینٹیو ہیں جن سے غلطی نہیں ہو سکتی ماں بول رہا تھا تمہارے نبی نہ کبھی بہہ ہیں اور نہ کبھی بےغا چلے الحمد تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنین خوشیاں منائے اس بیت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سودا ان کے ساتھ ایسی بائیں کی ہے ایسا سودا کیا ہے کہ ان کے مال اور ان کی جانوں کے بدلے میں ان کو ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ شاء تعالیٰ اب آ جائیے انشاءاللہ آخری بیس منٹ میں یا پچیس منٹ میں یہ بات انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گی سترہ احادیث ہیں میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف احادیث بیان کرتا چلا جاؤں گا یہ احادیث خود ہی سلف ایکسپلینیٹری ہیں خود اپنی وضاحت کرتی ہے سترہ کا فگر میں نے اس لیے یوز کیا کہ دن رات میں فرض رکھتوں کی تعداد جو ہے وہ سترہ ہے تو سترہ کی نسبت ہے اس میں اور سترہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے بارہ جمع پانچ وہ بھی دونوں نسبتیں ہیں الحمدللہ تو یہاں یہ بات شروع میں ہی احادیث بیان کرنے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ محدثین نے پورے پورے چیپٹر باندھے ہیں اس ٹاپک پہ جس کو کتاب الرقاق کہا جاتا ہے صحیح بخاری میں بھی چیپٹر ہے کتاب الرقاق کا اسی طریقے سے جامعہ تر کے اندر بھی موجود ہے باقی احادیث کی کتابوں میں بھی اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے رقت یعنی دل کو نرم کرنے والی چیز کتاب الرقاق محدثین کی ٹرم میں ان احادیث کے چیپٹر کو کہتے ہیں جن احادیث کو پڑھ کر انسان کا دل نرم ہو جائے اور ولہ یہ احادیث جب آپ نہ یقین کریں آپ کو فاون فیل ہوگا اور الحمدللہ یہ تقریباً ساری ہی صحیح بخاری اور مسلم سے ہیں اکا اک دکا کے علاوہ کہ واقعی دل نرم ہوتا ہے اسی طریقے سے کتاب و زحد چیپٹر بھی صحیح مسلم میں موجود ہے باقی کتابوں میں بھی پوری پوری محدثین نے کتابیں لکھی ہیں اور انہی چیزوں کو پھر صوفیاء نے استعمال کیا لہٰذا صوفیاء کا جو پہلو دنیا سے زہد والا ہے اس میں اگر تھوڑی سی وہ غلو نہ کریں تو وہ پہلو بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے قطع نظر ان کے عقائد اور ان چیزوں کے یہ ان کا ایک پازیٹو پہلو جس کی وجہ سے دنیا ان کے ساتھ اٹیچ ہوئی تو یہ چیز کوئی تصوف کی نہیں ہے بلکہ یہ نفس خود ہمارے محبوب امام کائنات سعید البلی نو اللہ ترین شفیع المہین رحمۃ اللہ عالمین سعید الا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سکھایا ہوا ہے یہ سترہ حدیث میں نے ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ ترتیب دی ہیں. تاکہ وہ ایک سیکنس کے ساتھ ایک معنی خیض اس کی ترتیبوں میں وہ بات سمجھ آتی چلی جائے ان حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی محمد انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی محمد انک حمید مجید بھائی وہ پوری کیفیت تاریخ کریں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب یقین کریں یہ احادیث بیان کرنا بڑا مشکل ہے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث ہے امیر المنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے ایک چمڑے کا تکیا تھا جس میں کھجور کے پتوں کی چھال ڈال کر اس تکیے کو تیار کیا گیا تھا کسی روئی کے ساتھ نہیں فوم کے ساتھ نہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ حاضر خدمت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے تو سیدنا عمر کی نگاہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر پڑی تو اس پر چٹائی کے نشان بن چکے تھے اس کا مطلب ہے کہ آصل کے اوپر چادر بھی نہیں تھی ایک تحمد ہی ایسا فخر سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالی نے کیسر و کسرا کو تو دنیا میں اتنا نواز رکھا ہے حالانکہ وہ تو اللہ کی عبادت بھی نہیں, نہیں کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنال میں آیا فرمایا اے خطاب کے بیٹے لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی تک تجھ پر نہیں بھائیو سید رہا عمر ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں فرمایا لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی تک تم پر نہیں کھلی اللہ سے بارک و تعالیٰ نے ان کافروں کو جو کچھ دینا تھا اسی دنیا میں دے دیا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ کیسر و کچرا دنیا کے مزے لوٹے ہونا اور ہم آخرت کی سعادتیں حاصل کریں تم چاہتے ہو وہ سعادتیں ہمیں یہیں مل جائیں آخرت میں ہمارا حصہ کوئی نہ ہو دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دعا کیا کرتے ہیں اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے بخترے کفایت بس اس سے زیادہ مجھے رزق نہیں چاہیے دنیا کا مال نہیں چاہیے اور یہ خالی دعا نہیں پریکٹیکلی بھی ہے وہ اگلی حدیث تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث اماں رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ و وسلم پر بعض اوقات ایک ماہ بعض اوقات دو ماہ اور بعض اوقات تین تین ماہ ایسے گزر جاتے کہ ہمارے گھروں میں چولا نہیں جلتا تھا دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا ایک کھجور اور دوسرا پانی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے فاکے قبول نہیں ہے آرام خوری کر کے پیٹ کو بھرنا ہے اور اپنی اولاد اور بیویوں کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنا ہے کیونکہ غلامی رسول میں موت قبول ہے باقی کچھ بھی قبول نہیں ہے کیونکہ موت تو کسی نے مانگنی نہیں ہے تو لہذا زبانی دعویٰ کر لینے میں آسانی ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ قبول نہیں کیونکہ وہ تو روزانہ پڑنی پڑے گی چوتھی حدیث صحیح بخاری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی اپنے صحابہ کو دیکھیں کیا ابن عمر ابھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جسم پکڑ کے جنجوڑتے ہوئے اشاد فرمایا اے ابن عمر دنیا میں ایک مسافر اور راہگیر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو کہ بس آج موت آئی کہ آئی پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن الحدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تم سے فقر و فاکہ کا خدشہ نہیں کہ تم پر بھوک آ جائے گی مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی اور پھر تم اس دنیا کی محبت میں اسی طرح مبتلا ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ مبتلا ہو گئے اور یہ تمہیں بھی تباہ کر دے گی جس طرح پہلے لوگوں کو تباہ کر دیا تھا ولی اور پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ ہے اور اسی کانٹیکس میں بخاری اور مسلم کی متفق متفخر حدیث ہے وہ دوسری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینے پہلے گزب عہد کے شہداء پر دوبارہ سے نماز جنازہ پڑی اور وہاں پر جو اپنی وفات سے ایک مہینے پہلے خطبہ دیا اور فرمایا دیکھنا میرے بات کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو مجھے اپنے باپ تم سے شرک کا خدشہ نہیں مگر مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر اسی کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے جتنا تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے بولے آباد آو اور یہ ہوا حضور کی وفات کے فوراً بعد یہ معاملات شروع ہو گیا بعد لوگ کہتے ہیں یہ ریس جو ہے وہ صحابہ ساب علی امردوان کے بارے میں نہیں ہے امت کے بارے میں ہے اور اس کی آڑ میں وہ کہتے ہیں جی امت شرک کرے گی نہیں کیونکہ حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تم سے خدشہ نہیں شر تو یہ بات سمجھ لیجئے یہاں پر میں نے اس پہ پوری گفتگو كے پچیس منٹ پار ڈاٹ كام پر مسا نمبر آٹھ کے نام سے کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے بالكل کر سکتا ہے یہ صحابہ کے بارے میں بھی ہے اور پوری امت کے بارے میں بھی ہے صحابہ کو فرمایا مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں اور صحابہ کے پیٹرن پہ كیا مت مطلب ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا جو سیاپا پیٹرن پر ہوگی لیکن فرمایا دنیا كے مال میں پھنس جاؤ گے اور صحابہ کرام کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے وہ آج ٹاپک نہیں ہے لیکن ان کی برائیاں کم تھیں ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے خدمات ان پر غالب تھیں اس لیے ہم ان کے لیے دعائے رحمت ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے ہم رضی اللہ انہوں کہتے ہیں ان, ان کے نیک کمال ان کی غلطیوں پر بھاری تھے لیکن یہ معاملات ہوئے وہ خود مانتے صحابا کے مارے ساتھ ایسے معاملات ہوئے بخاری مسلم میں کئی عادیث ہیں وہ آج ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا لیکن شرک میں مبتلا نہیں ہوئے اور اسی پیٹرن پہ ایک گروہ کیا تک دنیا پرستی میں تو شکار ہو سکتا ہے شرک میں نہیں ہو سکتا ایک گروہ کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک ہق پر قائم رہے گا اور جامعہ ترمزی اور سنبی داؤد کے اندر موجود ہے میری امت کے بہتر فرقے جو ہے دوزخ میں جائیں گے ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا آپ خود فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر دوزک میں ہے اور ایک ہاتھ پر ہے لہٰذا شرک سے بچنے کی بشارت بھی ایک گروہ کو ہی ہے چھٹی حدیث جامعہ سرم کی صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے اور سارا تانا بانا اسی کے گرد گھوم رہے ہیں اس مال کی محبت نے ہی لوگوں کو یہاں تک پہنچایا کہ انسانوں میں غلط نظریات کو پروپیگیٹ کرتے ہیں مال کی محبت ہے اور میں پھر کوئی بات کروں گا شاید آپ کو بری لگے کہ یہ علماء مال کی محبت کی وجہ سے تو حقبات ہاں نہیں بتا رہے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 وہ مشکل کچھ تو نہیں کہہ رہے ہوتے مولانا فلان ہمارے دلی محبوب تو مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب خود سیدنا ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کی بہت کر لی تم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہو کہ اپنی زبانیں ناپاک زبانیں خلقا رزیم کے بارے میں کھولتے ہو تو کہیں گے لوڑی تو پاگل ہو گیا تو کیا یہ تو کام سے کیا کمیٹی اٹھا کے پڑے مارے گی یہ سارا کچھ تانا بانا دنیا کی محبت اور مال کی محبت ہے ساتویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر انسان کے پاس دو وادیاں ہوں مال کی تو انسان اتنا لالچی ہے کہ وہ کہے گا میرے پاس تیسری وادی بھی آ جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی کتنی سخت توبہ توبہ اس کا پیٹ ماں سے تو بھر نہیں سکتا قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی اور ساتھ ہی فرمایا اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے یعنی جو کسی بھی وقت چاہے اپنے رب کی طرف پلٹ آئے تو ہم مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسی رہ رو منزل ہی نہیں آٹھویں حدیث صحیح مسلم کی اللہ حضور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکاسر کی تلاوت فرمائی صحیح مسلم میں مال کے اوپر پرٹیکولر یہ درب سلام ہے قرآن کا ایپیکس ہے اللہ حکمت تمہیں ہلاک کر دیا مال کی کثرت نے مال مال مال چھتابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا قبر تک پہنچ گئے لیکن مال کی محبت ختم ہوئی کلہ سعود کیوں نہیں قریب تمہیں علم ہو جائے گا سم نہ کلّت علمون پھر قریب تمہیں علم ہو جائے گا کل تعالم علم اور کاش یہ یقین والا علم تمہیں دنیا میں ہی حاصل ہو جاتا تم دنیا کے مال میں نہ بستے لتا را تم ضرور دیکھو گے اس روزک کو جس کا تمہیں ڈرایا جا رہا ہے نا وہ آیات پڑھ چکے کہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں کی آگ بھر رہے ہیں سم لقیم پھر اس دن تمہیں یقین آ جائے گا اس روزک کے اوپر لیکن اس دن کیا ہوگا پھر سمس علن علیم پھر اس دن بل تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ جا نعمت دی تھی اس کا استعمال کیا کیا ہاتھوں کو کس کام میں لگایا آنکھیں کس کام میں لگائیں؟ زبان کس کام میں لگائی پاؤں کس کام میں لگائی بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں کام بھی زنا کرتے ہیں زبان بھی زنا کرتی ہے دل بھی زنا کرتا ہے شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت تقاصر کی سورت تلاوت کی الحاق متقاصور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال یہ صحیح مسلم کے لاس حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر بو سیدھا کر دیا یا اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آفرت کے لیے محفوظ کر لیا اللہ کے ڈیوائن بینک میں یہ تین صورتیں تیرے مال کی اور اس کے علاوہ جو مال ہے وہ تو تیرا ہے ہی نہیں بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ایسی کانٹیکس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک وہاں پر رہ جاتی ہیں جو واپس آتی ہیں اس کے رشتے دار اور مال یہ واپس آ جاتے ہیں اس کے امال اس کے ساتھ جاتے ہیں نمی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ دیکھ لیں بخاری مسلم سے میں باہر ہی نہیں گیا اکا دکا کے علاوہ کوئی شک ہی نہ ہو کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں یا وہ چکر میں پڑ ہی نہ پڑتا نویں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا اور فرمایا کہ مالداری مال اور سازو سامان سے نہیں ہوتی بلکہ مالداری تو نفس کی کنات سے ہوتی ہے جس نے کنات اختیار کر لی وہی امیر آدمی ہے ورنہ کروڑ پتی بھی ہو تو وہ کہا میں تو غریب ہوں بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے آپ جتنے ہی کروڑپتی لوگ ہیں وہ کہتی بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے کامیابی حاصل کر لی تین باتیں شاد فرمائی یہ ہم بھی اپنے آپ پر اپلائی کر کے دیکھیں نمبر ایک جس نے اپنے رب کی اطاط اور فرم برداری کر لی نمبر دو اس کو بقدر ضرورت رزق ملا اور نمبر تین جو رزق اسے ملا بس اسی پر اس نے کناٹ کر لی یہ نہیں ہے کہ ضرورت سے زیادہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز گنوا دی اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم میں متفق حدیث اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال اور سٹیٹس اور خوبصورتی میں کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو بلکہ نیچے والے کو دیکھو اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھو یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے ورنہ تو نہ ہو جاؤ گے دیکھو کہ میں کروڑوں عورتوں سے بہتر ہوں دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں اگر آنکھیں ہیں تو میں لاکھوں سے بہتر ہوں اس طرح ایک ایک نعمت کے اوپر غور و تفکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کو دل کرے گا دسویں حدیث صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں اللہ پر کنکلوڈ کر دی بات دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثریت غفلت کا شکار ہے انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہے نمبر ایک صحت اور نمبر دو فراغت صحت کو یوٹیلائز نہیں کرتی اور جو وقت ہوتا ہے اس کو یوٹیلائز نہیں یہ دو نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہیں کہ اکثریت اس سے قاتل ہے اور اسی کی ایکسپلینیشن المسترک للحاکم میں وہ مشہور حدیث ہے جو اکثر ہم پڑھتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری زندگی کے لیے ایک فریم آف ریفرنس یہ حدیث طے کرتی ہے صحیح صنعت کے ساتھ المستر حاکم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحابی کو نصیحت کرتے ہوئے شاد فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو نمبر ایک جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے پہلے بڑھاپا آ تو دل بھی کرے گا لیکن جسم ساتھ نہیں دے گا عبادت کرنے پہ اللہ تعالی کی راہ میں کوشش کرو دوسرا صحت کو بیماری سے پہلے تیسرا مال کو محتاجی سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو نمبر چار فراغت کو مصروفیت سے پہلے, پہلے اور نمبر پانچ یہ کنکلوڈنگ بات ہے زندگی کو موت سے پہلے اب مجھے بتائیں کسی کو پتہ ہے کہ اس کی موت کب آئے گی یعنی جو زندگی ہے اسی وقت اس کو یوٹیلائز کر کے آج ہی ڈیسیجن کریں گے کھٹا لینا ہے یا میٹھا مجھے اپنے استاد کی وہ بات یاد آ گئی اشفاق احمد صاحب کی ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے راستے پر چلنا یہ تو بڑا مشکل ہے اس کے لیے تو بڑی ایفٹ کرنی پڑتی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اس کے لیے صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے کہ کھٹا لینا ہے یا میٹھا طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو ہادی اور رہبر خود بخود چل کے تمہارے گھر تک آ جائے گا طلب سچی ہونی چاہیے اللہ تمہارے کو تعالیٰ خود آپ تک رہبر کو پہنچائے گا یا آپ کو اس شخص تک پہنچا دے گا جو آپ کو کتاب و سنت کے راستے پر چلائے گا تب سچی ہونی چاہیے باقی ایک فیصلہ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک فیصلہ انسان کا انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے جس ایک لمحے میں ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کھٹا لینا ہے میٹھا اللہ دسویں حدیث دسویں بیان ہو چکی گیارہویں حدیث اب یہ آخری سات حدیث بالکل ایکسپلور کریں گی اس ایشو کو صحیح مسلم تھی جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے پر بس اتنی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اور دیکھے اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگا یہ دنیا کی زندگی اور سمندر کی زندگی آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ان دونوں کا بارہویں حدیث صحیح مسلم تھی جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام علی امردوان کے ساتھ ایک گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہے تھے وہاں پر ایک چھوٹا بکری کا بچہ مردار حالت میں پڑا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع نہیں جانا دیتے تھے اپنے صحابہ کو سمجھانے کا فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک چاندی کے درم کے عوض اس کو خریدنا پسند کرے گا تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک درم کی بات کر رہے ہیں آج سمجھ لیں آج کے ساتھ ایک روپیہ سب سے کم کرتی ہم تو اس سے بھی کم سر پر اس کو لینے کے لیے پسند نہیں کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی اہمیت اس مردار بکری جتنی بھی نہیں اصل چیز خیر والا فی الصحف الاولى صحف ابراہیم اور بھائی وہ ایک ہی کانٹے کی بات یونیورسل جی ٹروت تھا پچھلی کتابوں میں بھی اور اس کتاب میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے صاحب میں بھی اور موسا علیہ السلام کے صاحب میں بھی کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ آردھی ہے آفرت کی باقی رہنے والی ہے نہ ختم ہونے والی اور بہتر ہے پیروی حدیث صحیح مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی زندگی مومم کے لیے قید بانا ہے اور کافر کے لیے جنت ہے مومن کے لیے پھر قیدے ہیں یہاں پر شریعت کی قید کے اندر اندر زندگی گزارنی ہے کافر کے لیے جنت ہے کئے یاشیاں جو مرضی کرتا پھر تو اگر واقعی کوئی مومن ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی پھر ایسٹ نہیں ہوگی لائبلٹی ہوگی آخرت کی زندگی اس کے لیے ایسٹ ہوگی اگر ہم فائنانس کی طرف میں بات کریں چودویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے اللہ اکبر بھائیو یہ بھی چند امپریسو احادیث میں سے ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے جس کو اگر میں پنجابی میں ٹرانسلیٹ کروں گا تو وہ صحیح ہے کڑگا لگا دیا ہے کہ شہوت کے اندر مبتلا ہو کے دوزت تک انسان پہنچ ہی جائے گا دوزت کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے اور جنت کو ناگوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے جنت تک پہنچنے کے لیے پھر ناگوار چیزیں ہیں گرمیوں کے روزے بھی رکھنے ہوں گے سردیوں میں نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھنی ہوگی جو منافق پر بھاری ہے بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے رحمت اللہ کا گاڑا فتوا ہے کہ منافق پہ یہ دو نمازیں عشاء اور بجر بھاڑی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنت کو ناگوار چیزوں کے ساتھ جھانپ دیا گیا ہے اور دوزک کو شہوات کے ساتھ اس کی ٹرو ایکسپلینیشن ہے جس طرح میں نے کہا تھا کہ وہ آئٹ موسٹ امیزنگ تھی میرے لیے سورہ زخرف کی 33 سے 35 کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ سارے ہی کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے اور ان کے گھروں کے دروازے اور سارے معاملات ان کے تخت جو ہے وہ چاندی اور سونے کے کر دیتے لیکن ہمیں ڈر تھا کہ یہ معاملہ ہو جائے گا خدشہ تھا کہ سب لوگ ہی کافر ہو جائیں گے بالکل اس لیول کی حدیث ہے اس کی ٹرانسلیشن میں جو بخاری اور مسلم کی ایکسپلینیشن میں جامعہ ترمزی سنن ابھی دود اور سنن نسائی میں صحیح صنعت کے ساتھ اسی حدیث کی ایک ایکشن ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ دوزت کو شہواد کے ساتھ ڈھانپا گیا اور جنت کو ناگوار چیزوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب اللہ تعالی نے جنت کو پیدا فرمایا تو جبرئی علیہ السلام کو کہا کہ جائیے جنت کو دیکھیے تو جبرئی علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا پھر اللہ تعالی نے اس سے پوچھا کہ آپ نے جنت کو کیسا پایا انہوں نے کہا یا اللہ جنت تو اتنی خوبصورت رہنے کی جگہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ایک دفعہ بھی اس کے بارے میں سن لے تو تیری عزت کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس جنت میں آنے کی کوشش نہ کرے اللہ تعالی نے فرمایا اچھا اب جا کر ذرا جنت کو دیکھو وہ پھر جنت کے لیے وزٹ کیا انہوں نے تو جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا شریعت کی پابندیوں کے ساتھ نماز بھی پڑھنی ہوگی سردیوں میں گرمیوں کے روزے بھی رکھنے ہوں گے اور جب کبھی موقع آیا تو اپنی جان بھی کتاب میں اللہ کے حضور پیش کرنی ہوگی مرنا سوکھ ہے بڑا اوکھا ہے تو جبرئی علیہ السلام نے واپسی پر صحیح کامنٹس دیے ایکسپرٹ اپینین جس کو کہتے ہیں انگلش میں کہا کہ اے اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت تک پہنچ سکے گا اتنی ہرڈر زراعتی ہیں یہ ساری شریعت کی پابندیاں شاید ہی کوئی جنت تک پہنچ سکے پھر اللہ تعالی نے دوزف کو پیدا فرمایا اور علیہ السلام سے کہا کہ جائیے دوزخ کو وزٹ کیجئے دوزخ کی طرف گئے اس کے عزاد کو دیکھا واپس آ کے کہا اللہ تیری عزت کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ جو بندہ ایک دفعہ بھی دوزخ کے بارے میں سن لے گا وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام کرے کہ وہ دوزخ تک پہنچے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب ذرا دوزخ کی طرف جاؤ تو دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی لذتیں اور شہوات ان چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا جب وہ وہاں پر گئے انہوں نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ اس دولت سے بچ سکے گا اور ہمیں پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے ولی آب اللہ تعالی پندرہویں حدیث صحیح مسلم کی اور یہ ہے बनाने वाली والی ابدیثیں اتنی سخ سخت باتیں سنی اب تھوڑا سا دل کو نرم کرنے کے لیے ڈھارس بنانے کے لیے صحیح مسلم کی حدیث کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روز قیامت ایک دوستی شخص کو بلایا جائے گا جس کے لیے دوزک کا فیصلہ ہونا ہوگا یعنی دنیا کا وہ کتا بنا ہوگا دنیا پرست ہوگا اس کے لیے ڈسیجن ہوگا دوزک کا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بلائے گا اور فرشتوں سے کہے گا ذرا اس کو ایک گھوتا لگاؤ نا دوزک کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے نے دنیا میں بڑی آرائش کی زندگی اور بڑی ٹھاٹ بانٹ اور لذتوں والی زندگی گزاری ہوگی لیکن جب دوزت کا ایک گھیرا لگایا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا دنیا دنیا کے اندر کوئی لذت دیکھی وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی سکھ نہیں پایا یعنی ایک گھیرا لگا کر وہ دنیا کی ساری لذتیں بھول جائے گا پھر اللہ تعالیٰ ایک اس شخص کو بلائے گا جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہونا ہوگا لیکن دنیا میں اس نے بڑی تنگتی میں بڑی مفلسی میں بڑی, بڑی ناگواری کی زندگی دنیا میں گزاری ہوگی لیکن اللہ کو ریسپانس کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتو اس کو ذرا ایک پھیرا لگاؤ نا جنت کا اور جنت کا ایک پھیرا لگائے گا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کبھی نے دنیا میں تکلیف دیکھی ہو یا اللہ تیری عزت کی قسم کبھی نہیں دیکھی سب کچھ بھول جائے گا اور یہ دنیا میں بھی ہے یقین کریں میں خود اپنے اوپر بھی یہ دیکھتا ہوں آپ بھی کہ جب ہم لوگ کالج میں سکول میں یونیورسٹیز میں پڑھتے رہے تو بڑی محنت کر کے پیپروں کی تیاری کرتے تھے راتوں کو بھی جاگنا پڑتا تھا بڑی تکلیف بھی اٹھانی پڑتی تھی لیکن جیسے ہی ریزلٹ میں پوزیشن آ جاتی تھی تو ساری تکلیفیں بھول جاتے تھے اب مجھے اگر پوچھیں تو مجھے اپنے یونیورسٹی کے ہاسٹل لائف پانچ سال کی کوئی یاد نہیں ہے اس وقت تو پانچ سال لگتا تھا پچاس سال ہے ختم ہی نہیں ہوگئے کیونکہ جب انسان کو انعام مل جاتا ہے تو انسان ساری مشکلات اور پریشانیاں پرانی بھول جاتا ہے تو یہی ہونا ہے کہ قیامت والے دن جب وہ چیز ہونی ہے تو بالکل واضح اور اس کو میں ایک ایگزامپل سے واضح کروں تو بات کھل کر سامنے آئے اور یہ پرٹیکولر اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ایکزامپل ڈالی اور میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں اور بڑی امپریسو ہے اسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ جو شخص ہمارے جہلم شہر کے سٹیشن سے لاہور تک تین گھنٹے کا سفر ٹرین میں کھڑے ہو کر کرے گا لاہور پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی اس کی بیماری میں ہاسپٹل کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی اس کی رہائش باقی سارے کے سارے معاملات گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی اس کو کوئی تکلیف نہیں فائنینشلی آئے گی تو کیا خیال ہے ہم میں سے کتنے لوگ تیار ہوں گے لوگ کہیں گے جی ٹرین میں الٹے لٹک کر بھی جانا پڑے تین گھنٹے کا تو سفر ہے پھر موچے ہی موجود تو بھائیوں یہ بھی زندگی چند سالوں کی زندگی ہے پھر تو موچے ہی موجا کیوں کہ دنیا میں اگر کسی کی ایوریج ساٹھ سال عمر ہے اس میں سے بھی بیس سال سو کر ہی گزر جاتے ہیں بیس سال جو ہیں اس میں سے لڑک پن میں گزر گئے باقی بچے بیس سال اس میں بھی اگر نمازوں کے ٹائمنگ نکالیں تو میں نے کیلکولیٹ کیا ڈھائی تین سال سے زیادہ نہیں بنتے ساٹھ سالہ زندگی میں اور باقی تو نارمل چیزیں ہیں جو انسان نے ویسے بھی زندگی میں کرنی ہوتی ہیں ٹوائلٹ جانا ہوتا ہے کھانا کھانا ہوتا ہے اسی میں سنت کے مطابق عمل کر لیجئے وہ روٹین کی چیزیں جو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے وہ ڈھائی تین سال اور قیامت کی زندگی کے ساتھ ہماری ساٹھ سال کی بھی زندگی کمپیئر کی جائے تو تین منٹ کی بھی زندگی نہیں بنتی کیونکہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے اور آخرت تو آپ چھوڑ دیں جنت اور دوزر کی زندگی اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اللہ وسبحان سولہ حدیث سے ہی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اور یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ساتھ نیک ہے خالی بندے نہیں اپنے نیک بندوں کے لیے وہ وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کام نے سنی اور نہ کسی کے دل پر ان کا کھٹکا گزرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان کر کے اس کے ثبوت میں قرآن پاک میں سورہ علی لامیم اسجدہ پارا نمبر اکیس کی آیت نمبر سترہ بھی تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم فلام نبسما جزا ام با کانو یا ملون تو کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے کیا چھپا کر رکھی ہے قیامت والے دن اس کے امال کے بدلے میں جزا ام با کانو یا کے بغیر کچھ نہیں بننا خالی دودھ پینے والا مجنو نہیں اعمال بھی کرنے ہوں گے اللہ اور آخری حدیث صحیح مسلم کی سترویں حدیث اسی جنت کی نعمتوں کا ایک صرف سمجھیں کہ ایریل بیو ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک پورا چیپٹر ہے تیسری اور آخری جلد کے اندر جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام مسلم بن حجاج کشیری رحمت اللہ علیہ المتبفہ 261 سو ہجری نے جو جنت کے حوالے سے احادیث جمع کی ہیں کسی اور محدت نے اس لیول کی احادیث نہیں جمع کی صحیح مسلم میں آخر میں جا کر آتا ہے جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان یہ جس جس کے پاس صحیح مسلم نہیں وہ لے اور اس کو آج ہی جا کر پڑھے تو یقین کریں انسان کا دل کرتا ہے ابھی جنت میں پہنچائے صحیح مسلم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحیح اور غریب والا چکر بھی نہیں رہے گا ان میں سے ایک حدیث میں نے یہاں پر آخر میں رکھی ہوئی تھی صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک ندا کی جائے گی جس میں چار خوشخبریاں ہوں گی یہ انیشیل میں انیشل مبارک بات کے طور پر کیا جنتیوں تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے نمبر دو تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی نمبر تین تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی برے نہیں ہوگے اور نمبر چار تم ہمیشہ خوشحال رہو گے اور کبھی بدحال نہیں ہوگے اور پھر باقی بخاری اور مسلم میں پھر درجنوں عدیثیں ہیں کہ سب سے بڑی رضا یہ کہ اللہ کی رضا نصیب ہوگی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اللہ کے انبیاء اکرام علیہ وسلام کا دیدار نصیب ہوگا اور ان تمام چیزوں میں سب سے بڑھ کر چیز وہ اللہ کا دیدار ہے جنت میں اور وہ جنت میں ہی ملنا ہے جنت سے باہر نہیں ملنا اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جنتوں والے کام بھی کرنے ہوں گے آج کے لیکچر کے اینڈ پہ میں وہ دعا کروں گا جو بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے دس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے نائنٹی تھری ہجری میں مدینہ شریف میں فوت ہوئے اور کثرت کے ساتھ احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سیدنا ابو برا اور عبداللہ بن عمر کے بعد تیسرے نمبر پر سیدنا اللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا نام آتا ہے حضور کے گھر کے فرق کی حیثیت یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو سب سے زیادہ ابزو کرنے والے دس سال کے بچے تھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے جب حضور کی دنیا سے وفات ہوئی تو ان کی عمر پر مشکل بیس سال تھی یعنی داڑھی مشکل نہیں نکلی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی آپ کوئی اور دعا کریں یا نہ کریں ایک دعا آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے اللہ ربنا ربانہ آتی نا سے دنیا حسنا و فل عذاب النار وکینا ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی زندگی میں بھی بھلائیاں اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وکینہ عذاب النار ہمیں آپ کے عذاب سے بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے